کل ابو حرضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو آپ کہا تھا اس کا ترجمہ ہو گیا تھا مولف کہتے ہیں میں کہتا ہوں ابو حرا رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ آپ کی احادیث کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آٹھ سو سے زیادہ لوگوں نے حدیث روایت کی ہیں تذکرت الحفاظ ابو بکر کا نام عبد اللہ ہے جو سنبی سن داؤد کے مصنف امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ سدا مقبول ہے ان کی نماز جنازہ تین لاکھ لوگوں نے پڑھی اور آپ کی نماز جنازہ اسی مرتبہ پڑھی ہے بس یہاں ان کے متعلق ایک بڑی عبرتناک چیز ہے پیچھے آواز جا رہی ہے بڑی عبرتناک چیز ہے اللہ تعالیٰ دعا کر ہم سب کو بھی عمل کے توفیق نصرف فرمائے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ لے جب حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ عبداللہ جو تھے چھوٹے سے تھے اور آج یہی چیز سب سے بڑی کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یہ چھوٹے سے تھے عبداللہ ہیما بابو داؤد کتاب کا گٹھر سر پر پانی کے مچھر پیش کر اور اپنے بیٹے کو اگلی پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے پیدل لے کے چلتے تھے چھوٹے سے عبداللہ دل اب چھوٹا بچہ کب تک سفر کرے تھک جاتا ترقی گھسیٹتے جاتے تھے کچھ لوگ دیکھتے تو کہتے حضرت کیوں آپ بچے پر ظلم کر رہے ہیں اس بچے کو گھسیٹتے اس کے عما کے بعد چھوڑ دیتے آپ نہ سواری آپ کے پاس ہے بچے کو پیدل گھسیٹتے ہیں چل نہیں پا رہا ہے کہتے کہ میرا بچہ ہے مجھے دادا محبت ہے آپ سے میرا محبت میں جانتا ہوں میں اس کو اس لیے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں ابھی کہ ابھی بچہ ہے بڑے بڑے محدس دنیا میں موجود ہے ڈر لگا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے بڑے ہونے کے پہلے پلے بڑے مقدس مر جائیں میرا بچہ بڑوں کی صحبت سے محروم رہ جائے آج ہم لوگ یہ نہیں کرتے تو بچوں کو اس طرح سے بڑوں کی صحبت میں مذاکر لے کے جانا مستقبل کے لیے بہت خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے اس لیے حت انکار اپنی اولاد کو علماء کے پاس جمعے کے دن نمازوں میں لے کر کے جائیں پتا نہیں ہاں ہمارے موربد القیوم بستبی رحمت الفسر قرآن تو کہتے تھے یہ اندرا گاندھی یہ اندرا گاندھی ان نہرو کے ساتھ ہمارے پاس آدھی چڈی پہن کے آتے تھے نہرو ان سے ملنے کے لیے آتا تھا مور کئی صاحب بستبی مفسر قرآن کو بھی چند سال پہلے ان نکال تو بڑا فخر کرتے کہ نہرو ہم سے ملنے کے لیے آتا تھا اور یہ کبھی کبھار ہمارے گود میں آ کے بیٹھا چاچا چاچا کہتے ہیں انسان اولاد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو پتہ نہیں کتنی پرانی چیزیں اس کے لیے اس کے دہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہی آئندہ اس کے مستقبل میں آئندہ ترقی کا سبب بن جاتی ہیں تو ہمام کے بیٹے کے متعلق یہ خاص قصہ ہے جی اور یہ سچے مومن مومن کامل کی پہچان ہے جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل بیدان کے درمیان جنازے کے دن کا فرق ہے یہ ابن تیمیہ کی طرف مصنف سے تسامح ہو گیا ہے ورنہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل بات کہی تھی امام احمد بن حمبل نے احمد بن حمبل نے بلکہ اس سے پہلے کی بات لوگ نقل کرتے ہیں کہ بیننا ننا ابین امن اسی لیے کہتے ہیں جس دن ابن تیمیہ کا رات میں انتقال ہوا جیل کے اندر تو جو ہارث تھا جیل کے بڑا بڑا آج تک اوسی جیل میں اللہ مالوانی کو بھی ڈالا گیا تھا تو دیکھتے ہوں گے وہ گد بنے رہتے تھے منارے جس پر ہارش بیٹھتا تھا ہارس کو پتا چلا تو جب ملزل نے سلا تو خیروں میں نے کھیر تلسی اردوس میں اعلان کیا کہ ابن تعمیر ہوا کہتے ہیں کہ ابن تعمیر کو جب جیل سے وہاں نہلا دلا کر نکالا گیا جنادے کے لیے قبرستان لے جانے کے لیے تو دس بجے نکالا گیا اتنی بھیڑ تھی کہ رات کو پہنچائے جنادہ قبرستان میں کہتے ہیں جنادہ جب نکلا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا تو روڈ بھر گیا لوگ چھتوں پر تھے درختوں پر کہتے ہیں کہ جنازہ جا تھا تو کسی نے اللہ کا بندہ تھا ہا کا دا یتور الجنا تھا تو اہل اہل سننا لوگوں اہل حدیثوں کے مرنے کے بعد ہی ان کے لوگوں کو قدر سمجھتے ہیں کالی میں تیری نہیں ہا کا دا دکون جنا تھا تو اہلی سننا سننا کا جنازہ ایسے ہی ہوتا ہے مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ لوگ اسے کتنی محبت کرنے والے راہی واقعہ کرتے ہیں کہ ایسے انڈا کو اس نے کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو روح نہ پڑا اس جملے کو سن کر کے یہ تیمیاں جس کو جیل میں ڈالا جاتا تھا مرنے کے بعد اللہ نے اتنی عزت اس کو دی ہے تو یہ امام احمد حامل کا قول تھا کہ بھائی راہ میں نہ جاؤں جنازہ اور امتیں میرے جرادے میاں صاحب کے اندر میں خود لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنا کتنا بڑی بڑے بڑے باندھے گئے تھے باندھ جس کو اٹھاتے ہوئے لوگ کو معلوم نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے تھے اہل لذیذ اہل سننا کا جب انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی رسیو کریں کیا ہے وجہ علی اللہ تعالیٰ دنیا سمجھائیں تو آباد میں آنے والوں میں ہمارا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور مومن کا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبوت کے چالیسویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے چھیالیس مختلف روایت اور اس میں کوئی اس میں کوئی شک نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بات میں صادق و عادل ہے کہ میں دنیا کا سب سے پہلا اہل حدیث ہوں اور یہ واقعہ انہوں نے اپنی واقعی زندگی کا بیان فرمایا ہے گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قصرتی روایت کے سبب عہد رسالت میں آپ کی موجودگی میں اہل حدیث ہی کے نام سے معروف تھے تیسری دلیل جلیل القدر طاوع امام شعبی رحمه اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بعد میں ہوا اگر مجھے اس کا پیشگی علم ہوتا تو میں وہی حدیث بیان کرتا جن پر اہل الحدیث کا اجماع ہے لو من عمری ما اللہ اجمع الحدیث. امام شعبی ن کی ملاقات پانچ سو صحابہ سے ہو سوال ہے وہ کسی روایت کرنے والے تھے اڑتالیس صحابہ کرام سے تقریبا روایت نقل کی حدیث نقل کی دیکھا ہے پانچ سو کو روایت کیا ہے اڑتالیس اور سب کو اہلڈیز کہہ رہے ہیں تو سب تو اہلڈیز سے تو ابھی تو وقت کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا نہ ہنڈفک تھا نہ شابی کوئی لیکن اہلیڈیز نام سے وہ جماعت سے اس میں واضح اور صریح دلیل ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ ہی سب سے پہلے اہل حدیث کے لقب سے ملقب ہوئے کیونکہ امام شابی رحمۃ اللہ نے پاس صحابہ کو پایا <تصفح> <تصفح> بہت بڑی کتاب ہے اگر موقع مل خیر مشائے کے پاس تو ہوگی اس کو ہمارے خطیب الاسلام مولانا عبدالروت صاحب جھنڈے نگری بڑی عزیز بات کہتے تھے کہتے ہیں جس وقت ہم آج بھی جا رہے تھے بامبے سے پانی والے جہاز میں جب بیٹھا تو مجھے تکلیف کا موقع ملا پانی والا جہاز سمندر میں چلتا رہتا تھا اور روزانہ لوگوں نے ہماری تکلیف رکھتی تھی تو ایک آدمی پہچانتے تھے ان کی بات کیا پوچھ ہے ان کو بریلی بھی پسند کرتا تھا شیعہ بھی ان کی تقریر پسند کرتا تھے ہی ویسے وہ سمجھ گئے نا تو کہتے ہیں کہ ملیشیا کے انڈونیشیا کے پھر انڈیا کے پھر آگے بڑھے پاکستان کے سارے لوگ موجود تھے کہتے ہیں کہ جب ہماری تقریر سنی تھی ایک دن ایک ملیشیا کا حاجی نوجوان کھڑا ہو گیا شیخ اب تب لا اسمالبلتی زکر کا یہ اتنی کتابوں کا ہمارا کہاں سے دیتے ہو اب واقعات کا تاریخی خطیب بغداد کا تو اس کو اتنا اچھا لگا تو کہتا ہے اسمال کتبلتی زکردی بیا نے کا تو بہت ساری معلومات اللہ تعالی نے حافظ صاحب کے ذریعے تذکر حفاظ میں مختصر اور شیر و عالام نبلا میں بہت ہی جام تفصیل کے ساتھ اسی لیے اللہ اکبر ہمارے حدیب الاسلام کا جب انتقال ہو رہا تھا تو نیپال سے ان کو لایا گیا تھا کہاں لکھنؤ بستر پر پڑے تھے خادم کہتا ہے بعض میں شاید ہوتا ہے کہ روزانہ ایک جلد شیرواناوی نوبلا کا مطالعہ کرتے تھے مرز الموت میں گلوکوز کا یہ لگا ہوا ہے پائب لگی ہے اور ایک جلد تقریباً کم و بیش پانچ سو سفاہد کے ہوتے ہیں نیپال سے روزانہ لکھنؤ جب اعادت کے لیے لوگ آتے تو ایک جلد نہیں آنا اسیار کے لئے کہتے کہ ان کو صحت کی حالت میں کتاب نہیں ملی تھی مرتے تم تک علم میں اضافہ تھی جانتے ہیں آپ لوگ کبھی دینا مڑ آپ کو روح صاحب جھنڈی نگری کو شہب الگ خطیب الہند اس کو خطیب الاسلام کا لقب دیا تھا تو خطیب الاسلام سے معروف تھے تو ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کرتے تھے اور کاغذ رکھتے تھے یعنی ہاشیا بھی چڑھاتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ یہی شوق ہم کو اور آپ کو دے دے کہ مرد دم تک ایک آدمی کو صرف فکر ہے کتنی اور فکر کتنی یہ یاد رکھنے کی چیز چیزیں ڈاکٹر ہم سے کہنے لگے انتقال کے صرف آدھے گھنٹے پہلے ٹیلی فون پہ بات ہوئی قسم کتنے لوگ اخلاص آدھے گھنٹے پہلے انتقال ہوا آدھے گھنٹے انتقال کے آدھے گھنٹے پہلے ٹیلیفون کیا ساری گفتگو کرتے رہے تو کہتے بیٹے وسیم اللہ میرے جامعہ سراج الاسلام کا سراج العرو کا خیال رکھنا درا کس کا خیال رکھنا ہمارے جامعہ گدرا خیال رکھنا وہاں سے جو تبرعات آتی رے نہیں ہم تو جا رہے ہیں لیکن میرے جامعہ کے اس کا تعاون سودیا سے ہوتے رہے ہیں ایک انسان کے کی دیوانگی کیا حد تک مر رہا ہے اولاد سے ل... کی فکر نہیں کس کی فکر ہے جانا چلو اور امام شاہ... شاہ... شاہ... رحمہ اللہ نے اڑتالیس صحابہ سے حدیثیں تاریخ سے اور ان سے علم سیکھا اور اسی لیے انہیں ان کے خاص لقب سے یاد کیا گیا لہذا امام شابی قول میں انہیں انہیں حدیث انہی حدیثوں کو بیان کرتا جن پر اہل حدیث کا اجماع ہے کی روشنی میں صاحب اکرام اہل حدیث ہو نیز امام شعبی فرماتے ہیں اے اہل حدیث کی جماعت آؤ ذرا چلیں تذکرت الحفاظ اور المصباح میں ہے نفرل مردوں کی جماعت کو کہا نفر مردوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جن کی تعداد تین سے دس کے درمیان ہو لہذا امام شابی کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اہل الحادیث کی ایک جماعت چلی اور حافظ زہبی حافظ عبد الغنی سعید الحزدی رحمہ اللہ کی اسماعل حدیث کے سلسلے میں المختلف والمختلف نامی ایک کتاب ہے یہ کتاب اسماء صحابہ کے ساتھ خاص ہے لیکن حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے انہیں اہل الحدیف کے نام سے ذکر فرمایا ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف اصحاب الحدیف میں مرفوز سرحد سے ذکر کیا ہے ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا قيل یا رسول الله من الغرباء قال انو الزاعو من القضايل बेशक اسلام اجنبیت کے عالم میں آیا تھا اور عنقریب پھر اجنبیت سے دوچار ہوگا جس طرح شروع میں تھا اچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کون ہیں اپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جانے والے عبدان القاضی فرماتے ہیں یہ اولین اہل الحدیث ہیں ملک کہتے میں کہتا ہوں عبدان راوی حدیث ہے جو تباہ تابعین میں سے ہے اور اوائل اہل حدیث سے اس کا مخصوص صحابہ کرام رض علیہ مجمعین ہے کیونکہ صحابہ ہی اوائل اہل الحدیث ہیں رضی اللہ, عنہ و رضی اللہ عنہ لہذا ایک تصریحات سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ علم ہی سب سے پہلے لوگ ہیں جنہیں اہل الحدیث کے لقب سے جانا گیا اور یہ کہ تابعین تابعین اللہ انہیں اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے تھے اور یہ مبارک نام طائف اہل حدیث میں نسلم بعد نسل مسلسل جاری رہا اور آج تک جاری ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخری دم تک حق پر قائم رکھے آمین یہ کتاب شرف اصحاب الحدیث چوتھی صدی ہجری کے اواخر کے عالم کون امام خطی بغدادی کتاب پر نام کیا ہو رہے ہیں اب آپ ذرا بتائیں لوگ آج دنیا کہتے ہیں کہ اہل حدیث تھے کہاں شرف شرفو اسحاب الحدیث اہل الحدیث کی فریت جب اہل حدیث نام نہیں تھا کہ کتابیں اس نام سے کیوں موسوم کی گئی یہ بھی یاد رکھی اس کتاب کو سب سے پہلے ہندوستان کے لیڈیسوں نے چھپایا ہے اربوں نے بعد میں چھپایا سمجھ گیا نا اور سب سے پہلے اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا کس نے کیا موڑا محمد صاحب جناگھی نام رکھا فضائل محمدی فضائل آج کوئی مرد بہل کھڑا ہو جائے اور کام ہو رہا ہے چھپائے اور چھپ چکی ہے پھر بڑی علی شانتی سے فضائے لے اگر اردو حضرات کو تقسیم کر دیں گے تبھی بڑی کام کی چیز ہوگی اہل الحدیث کی فضیلت یعنی کتابی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اس وقت اہل الحدیث موجود ہے جی چوتھی دلیل ان تمام ممالک کے لوگ جنہیں صاحب اکرام اقبال اللہ علیہ نین نے فتح کیا حضر الحدیث کے نام سے جانے جاتے تھے جیسا کہ ابو منصور اباداہد تمیمی بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتابین میں فرماتے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ روم جزیرہ شام آذربائیجان اور باب الابواب کے حدود کے تمام تمام لوگ مذہب اہل حدیث پر قائم تھے اسی طرح افریقہ اندلس اور بحر مغرب کے پیچھے تمام حدود کے لوگ اہل حدیث تھے اور اسی طرح سے زنج کے ساحل پر واقعی یمن کے حدود کے لوگ بھی اہل حدیث تھے اور شندرات زہاب ضلع نمبر ایک سفا نمبر تینتیس میں ہے سن بائیس ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آزر اور عمر بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ترابلس فتح ہوا اور شدرات الظاہر کے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ننانوے میں ہے سن بانوے ہجری میں موسا بن السیر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام طارق کے ہاتھوں اقلی میں اندلس فتح ہوا اور جلد نمبر ایک صفحت نمبر چھتیس میں ہے سن ستائیس ہجری میں عبداللہ بن سعد نے اقلی میں افریقہ فتح کیا اور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھتیس ہی میں ہے سن چودہ ہی میں ملک کے شام کا دمشت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سلحن اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جبرن فتح کیا گیا ان تمام, ان تمام باتوں سے ایک عقلمند شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اللہ کے خوف سے موت کے بعد کے لیے عمل کرے یہ چیز اچھی طرح جان سکتا ہے کہ ان تمام ممالک کے لوگ جنہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن کس مذہب پر در اصل ان ممالک میں تقلید تعصب اور مذہب پرستی کے برخلاف عمل بالحدیث رائج تھا کیونکہ وہی حقیقی مذہب ہے جو رائے پرستی اور مذہبی گروہ بندی سے بارہ تر ہے جس کا فاتحین صحابہ اکرام رضی اللہ عنمعین نے چھوٹے بڑے اور مرد و عورت تمام لوگوں کو تلقین فرمایا تھا اور تمام لوگ دین میں تقلید و تعصب اور مذاہب پرستی کے برخلاف عمل بالحدیث ہی کے منحط پر قائم تھے یہاں تک کہ وہ ادوار آئے جن میں فرقوں گروہوں اور مذاہب کا ظہور ہوا یونانچ بادشاہوں اور نام نہاد قاضیوں نے دین کا کھلواڑ کیا بادشاہد کے حوث اور مقاصد کی تکمیل کے خاطر عمل بالحدیث کے اس ٹھوس منہج اور سرات مستقیم کو تقلید و مذہب پرستی کی کجراہوں اور بھول بھلائیوں سے بدل دیا جیسا کہ امام مقریزی رحم اللہ نے الخطط یعنی خطط مصر میں فرمایا اہل افریقہ پر بھی پہلے احادیث و سنن کا غلبہ تھا پھر حنفی مصرق غالب ہوا پھر مالکی مصرق غالب ہوا الغرض خواہشات نفس کے پجاریوں وداقیوں اور خود کے کھلواڑ کے نتیجے میں یہ بعد دیگر تبدیلی آتی گئی اس سے معلوم ہوا کہ طائفہ الحدیث کا طریقہ کوئی نیا مذہب ہرگز نہیں لیکن یہ تو وہ اولین ترین بنیاد ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے اور اسے آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑا اور یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والوں کو یہی کبھی سکھایا اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان تمام ممالک کے لوگ جنہیں صحابہ رضی اللہ عین نے فتح کیا مذہب اہل حدیث الحدیث پر قائم تھے جیسا کہ گزرا پانچویں دلیل تابعین اللہ نے علم حدیث اور یہ پاگیزہ نام صحابہ رضی اللہ عنہم سے لیا اور ان سے متصف ہوئے ان کے زمانے میں انہیں بھی اہل حدیث کہا جاتا تھا جیسا کہ امام ظہابی رحم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جل قدر تابعی امام زہری رحم نے ظہری متوقع سن اسی ڈگری کے آس پاس خلیفہ عبد الملک کے پاس تشریف لائے متوقع شاید نہیں ہے یہی صحیح ہے امام زہری رحم اللہ سن اسی ہکری کے اس پاس خلیفہ عبد الملک کے پاس تشریف تشریف لائے, لائے, جی جی جی جی جی لائے جی اور خلیف جی اور خلیفہ عبد الملک کو چار سو حدیثیں املا کروایا جب امام زہری رحم اللہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اے اصحاب حدیث قدر اختصار کے ساتھ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اے سابی سے لب ذکر کیا تذکرت الحفاظ جلد نمبر ایک صفا ستانوے اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے تاریخ بغداد جلد نمبر تیرہ صفا نمبر تین سو پینتالیس جلد نمبر چودہ صفا نمبر ایک سو پانچ میں ابن عمار کی صنعت سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا اے اہل کوفا اور اہلِ اہلِ اے اہل میں اور اہل کوفا اور اہل مدینہ میں بلند پایا اصحاب حدیث عبد الملک بن عبی سلیمان رحمہ اللہ عاصم الحمد رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر رحمہ اللہ اور یاہیا بن سعید الانصاری رحمہ اللہ ہیں بات ختم ہوئی یہاں <تصفح> یہ لوگ تابعین میں ام اہل حدیث میں سے ہیں کیونکہ عبد الملک جلیل القدر تابعی ہیں جنہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جیسا کہ تاریخ بغداد جلد نمبر دس صفحہ نمبر تین سو ترانوے اور خلاصہ صفہ نمبر تین سو چوالیس میں ہے اور عاصم الحمل رحمہ اللہ بن جنی القدر تابعی ہے انہوں نے ارس بن مالک عبداللہ بن سرجس اور صفوان بن محرض اردو اللہ علیہ مجمعین سے روایت کیا ہے جیسا کہ تاریخ بغداد جلد نمبر تیرہ صفح نمبر تین سو تینتالیس اور خلاصہ صفح نمبر ایک سو تراسی میں ہے اور یاہیا بن سعید رحمۃ اللہ بھی تابعی ہیں جو امام اور مدینہ کے قاضی تھے انہوں نے الز بن مالک اسبداللہ بن یزید سائب بن یزید عبداللہ بن بن عبداللہ عامر اور ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ المعین سے روایت کیا ہے جیسا کہ تاریخ بغداد چلتے نمبر چودہ صفحہ نمبر سولہ اور خلاصہ صفحہ نمبر چار سو چونتیس میں ہے اور اس طرح سے اس طرح کے قطعی دلائل سے طبقات و سوانح کی کتابیں بھری پڑی ہیں طالب حق کو مخصوص سمجھنے کے لیے مذکورہ دلائل کافی ہیں کہ تابعین کو بھی ان کے زمانے میں اہل حدیث کہا جاتا تھا صحابہ ہو گیا چھٹی دلیل میرے بھائی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم الدمین اور طابعین محمد اللہ اس امت کے عمدہ ترین لوگ ہیں اور یہ تمام لوگ اہل حدیث کے نام سے موسوم تھے اور اپنی زندگیوں میں اہل حدیثیت کی اس مبارک نسبت پر فخر کرتے تھے اور لوگ بھی انہیں ان کے زمانہ میں اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے تھے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایسے عظیم مساجد کے حوالے سے بات نقل کی ہے جس کے انکار کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا پھر ان تابعین سے تباہ تابعین نے علم حدیث اور یہ مبارک نامخذ کیا وہ بھی اس نام کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے اس سے خوش ہوتے تھے اس سے خوش ہوتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اور احادیث کے اوصاف کو کامیابیوں کا کامیابیوں کا اہم زینہ تصور کرتے تھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے بشارع نبی ہے يحمل هذا العلم اي علم التفسير والحديث من كل خلف العدول ينفون عن تحریف الغالين والانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين اس علم یعنی علم تفسیر و حدیث کو ہر خلف یعنی دور کے عادل لوگ ہی حاصل کریں گے اس سے غلوکاروں کی تحریف باطل پرستوں کی تراش خراش اور جاہلوں کی تعویل کو دور کرے گی اسے امام بہتی وغیرہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ ایک مشکات میں اور امام خطیب بغدادی میں شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر ایک سو چار میں اپنی صدر یزید بن ہارون سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے یعنی قیرات میں اور جب میں اور جب مجھ سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے یزید بن ہارون رحم الماہ طبا طابعیل میں سے ہیں انہوں نے یعنی سعید ب... بن سعید الاصم الحمدل سلیمان اب تنیمی اور دیگر اجلا طابعیل رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے جیسا کہ تاریخی برداد جدید نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو سینتیس میں ہے سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الملاکت حقواس الزمان وہ اسحاب الحدیفی الارض فرشتے آسمان کے نگراں ہیں اور اصحاب الحدیث زمین کے شرف, شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر پینتالیس اور مفتاح الجنا از امام سیوتی اللہ سفر نمبر انچاس نی فرماتے ہیں اندیث تو اگر اہل حدیث میرے پاس نہ آئیں گے تو میں ان کے پاس ان کے گھر جاؤں گا شرف اصحاب صابل حدیث نمبر ایک سو پاس تاریخ برداد صفحہ نمبر سات سفر نمبر نو نمبر اور سفیا سعوری رحمۃ اللہ تباہ طاب علم میں سے ہیں انہوں نے امام صبعی سلیمان تمیمی عاصب الحمدل اور دیگر تابعی رحم اللہ سے روایت کیا ہے اور ان سے امام اوزائی ابن چریج مالک شعبہ ابن العینا اور ابن المبارک رحم اللہ نے وغیرہ نے روایت کیا ہے تاریخ بدارچی سے اشکال کبھی لوگ کرتے ہیں کہ ان میں اس طرح کے باتوں میں جن لوگوں کو اہل الحدیث کہا گیا ہے یہ سب محدثین ہیں اسی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے ان کو کہا گیا کہ وہ اہل الحدیث ہے اس میں جماعت کہاں آئی ہے اس کا درخت آگے آگے بات جواب دے رہے ہیں یہ اصل میں علماء دوبند نے شوشا چھوڑا سوال یہی کہ اہل الحدیث جن کو کہا گیا ہے اگر یہ اپنے کیا کہتے ہیں پیشے حدیث پڑھنے پڑھانے روایت کرنے یاد کرنے کی وجہ سے ان کو اہل حدیث صرف کہا گیا کوئی مذہب کی شکل میں نہیں تو آخر یہ فا کی کتابوں میں کہاں اہل الحدیث آ گئے مذہب کے اعتبار سے ایک زمانے میں یہی اشکال ہوا تھا تو بامبے کے ایک بڑا بڑا گراؤنڈ ہے جھولا میدان کے علاوہ کوئی بامبے والا بہت بتا سکتا ہے بالکل سینٹرل ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلیں تو پڑتا ہے ہاں آزاد میدان دور, دور ہے بائک ہلنا بلکہ نہیں بچے بہت بڑا گراؤنڈ ہے وہاں پروگرام یہی ہوا تھا تو ہم نے بہت ساری کتابوں کے فوٹو دکھائے نمبر ایک محمد بن نشر علی اور اللہ علیہ کی کتاب جو اختلاف الفہا پر ہے اختلاف الکہا ماں تو حدیث روایت کا مسلم نہیں ہے نا اختلاف القہا بڑی زبردست کتاب ہے ہم نے کتاب و سے شروع کیا دشیوں مقامات کے فوٹو دکھلائے کیا کہتے ہیں مذہب و احلی حدیث کیا ابو ہنی فتح کگا وکالا شافیو کا وہ مذہب اہلی حدیث ہاقا اس کا مطلب کہ مذہب کی شکل میں تھا صرف رواج کرنے والے نہیں نمبر دو تاریخ اہل حدیث سب سے پہلی کتاب جو ہماری تاریخ اہل حدیث لکھی گئی باقاعدہ آل انڈیا اہل حدیث کی طرف سے موڑا محمد ابراہیم صاحب سیال کوٹی کا نام سنا ہوگا ان کو مرکزی جنیت اہل حدیث ہند نے مکلف کیا کہ آپ تاریخ اہل حدیث لکھتے ہیں اور اس پر مشرق مقرر کیا شیخ الحدیث موڑا احمد اللہ صاحب پرتاپگڑی دہلوی رحمت اللہ لے. تاریخ اہل حدیث ایک زخیم جلدوں میں چھپی ہوئی ہے تو موڑا ابراہیم صاحب سیال کوٹھی رحمت اللہ, لے اللہ ان کو جزائے خیر دے جتنی کتابیں ہمارے ہاں لکھی گئی اس اعتراض کے جواب میں جو شیخ تبیب نے کیا میں سمجھتا ہوں تاریخ اہل حدیث سیال کوٹھی سے بڑا مفسل جواب کسی میں نہیں نمبر ایک فقہ کی کتاب میں جیسے میں اربا کا مطلب نقل کیا جاتا ہے ایسے قول اہل وہ وقل و اہلی حدیث و حاد مدہ اہلی حدیث فکا کی کتابوں میں نمبر دو وصول فقہ کی کتابوں میں کس میں وصول فقہ کی کتابوں میں جتنی وصول فقہ کی کتابیں یہاں تک کہ حنفیہ کی جو ہیں ان تمام فقہ کی کتابوں میں سے بھی وصول فقہ نقل کیا کہ کی آدا وصول ابی اہل الرائے یا اصول ابھی حنیفتا وصول اصول وہ اصول احل حدیث ہاد یعنی وصول فقہ میں بھی اہل حدیثوں کا نام ایک مذہب کے طور پر آتا ہے نمبر تین شروعات حادیث دیکھنے میں ہماری اور آپ کے ہاتھوں میں سب سے قدیمی شرح جو پائی جاتی ہے جو باقاعدہ شروعات میں وہ تقریبا مہالب السنن امام الخطابی ہے سنن ابی داؤد کی مہالب السنن دیکھیں امام خطابی جگہ پر جگہ اس کے اندر حد مذہب اہل حدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب پیشے کے اعتبار سے نہیں بلکہ فرقے اور مذہب کے اعتبار سے اہلوں کو تذکرہ معالم سنن کے بعد سب سے پرانی قدیم شرح جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں امام نوبی کی شرح ہے مسلم اس میں آپ چلے جائیں تیموم کا بیان ہو منی کی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہو بہت سارے مقامات پر اب جائیں گے تو کہتے ہیں آزہ مذہب اہل حدیث تو یہ اعتراض کرنا کہ یہ اہل الحدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو حدیث قواعد کرتے تھے اسی لیے ایک بیوقوف انسان پیدا ہوا جس کو پاکستان میں انو شاہ سانی کہا جاتا تھا اور بڑا فرادی آدمی تھا صرف سرفراز سفدر اکاڑی کی آواز ہے کہیں وہ الگ ہے وہ الگ ہے غمران باد شرف لاز سفدر یہ بڑا عجیب انسان تھا جتنی تحریف ہو سکتی تھی محدسین کے بارت میں حدیث کے عدارت میں مرکین کے بارت میں سب کچھ اس نے کیا اور بڑا دلچسپ بات ہے یہ ہے اس نے ایک مرتبہ اس کا مرید کیسے اہل حدیث ہوا سنیں گے اس کا مرید बड़ा अजीब वो करीब सड़ा हुआ था लाहौर का कोई ताजिर था बेचारा बिल्कुल अंगूठा छाप वो लाहौर का बनिया जिसको कहते हैं ना अरे हिंदू बन गया नहीं दिया वाला मुसलमान बन गया उसने एक इश्तेहार छपाया रमजान में कि बीस रकाश तरावी को साबित करने वाले को इतना इनाम देंगे हम आठ रकाश तर नमाज तरावी सुन्नते اور بیچ رکاط اگر کوئی کہتا ہے تو میں ثابت کرتا تو اس کو نام دیں گے ندوا کے ایک موڑا تھے موڑا عبد ندوی تقسیم سے پہلے او لاہور میں رہتے تھے وہ بےچارے غریب آدمی جو سوچا بہت اچھا موقع ہے موڑا سے پوچھتا ہوں سابت کریں گے ایک دن میں ایک ہی دن میں لاہور کا مالدارات آج بو جاؤ تو بنیا نے بڑا انعام کا حیران کیا ہے گئے سفدر کے پاس ہاں کیا تھا سرفراز خان سفدر کہا صاحب بیس رکاتر بھی سنت ہے کہا کہ یہاں بالکل سنت کہا دلیل تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی وہی عثمان ابن مستف ابی شبہ والی روایت پیش کر دیا کو حدیث ہے کو حدیث ہے جا کے اس نے چھاپ دیا حدیث صحیح ہے انعام لینے کے لیے گیا اب وہ تاجی بچارا تھا تو تاجی کہا ہمارے سارے اور کہتے ہیں ضعیف یہ کہاں سے سا صحیح سا ثابت کر دیا لاہور میں کوئی عالم تھا ان سے پوچھا کہا, کہا کہ یہ راوی جو ہے ضعیف ہے رابف ہے تاجر کا دل ہو گیا انعام سے بچ جائیں دن بچ جائیں گے تال ظالم ہم نے صحیح حدیث کی حدیث تو ضعیف ہے اس کے اندر فلارا بھی ہے فلارا بھی ہے اب وہ عبد الرحمان نزوی اور پریشان ہوا پھر اپنے موڈا کے پاس گیا کہاں گیا سبر صاحب کے پاس کا تو یہ رابی شعیف ہے کہاں کس نے شعیف ہے وہ پھرم کل کہہ گئی ہیں کہا کہ ضعیف نہیں ہے بہت اعلی درجے کا راوی ہے بات زیادہ پڑھی تو کہا کہ اس راوی کے بارے میں جس کتاب میں سکا کا کہا رہا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے وہ میزان اعتدال نامی کتاب ہے وہ ملے گی تب تم کو صفحہ نمبر بتائیں گے بیچارا گیا لاہور اردو بازار کی گلیاں شان رہا ہے یہ کہیں مل جائے ان سے قرضہ لیا مجھے گریب آدمی تھا کہ ایک کتاب خریدوں گا لیکن انعام پا جائیں گے سارا کا سارا ہو جائے گا کتاب بھی کرید لی اور کتاب چار جلدوں میں لاہور سے چھپی ہوئی لے کر کے سبدر کے پاس پہنچے کہا دیکھو اس کے اندر راوی کون یہ راوی ہے کہا دیکھو اس کے اندر لکھا کر ساقاتو انہو کارل البخاریو ہو سکا تن ترجمہ کیا کیا امام بخاری کہ نہیں اتنا اور درجے کا شکارا بھی تھا کہ اس کے زبان اس کے متعلق زبان کھولنا جرم ہے مواد فورا فوراً چھاپ دیا پھر اہل حدیث نے پکڑا اب تاجر جو تھا لہوری وہ پھر عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا اس بے حقوق سے ملاقات کراؤ اور بلی عبد الرحمان کو بلاؤ انہوں کا مطلب ہے اتنا کنڈم و ضعیف حدیث ہے کہ صرف زبان پر لانا ہی یہ امام بخاری کے خاد اس ہے کار الباری امام بخاری جس راوی میں سب سے بڑا ذوق ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں سخت ہو یہ وقت تھا اس لیے محتسین اس کے بارے میں گفتگو کرنا بھی پسند اور اس سالم نے کیا ترجمہ کیا سرفرازی کتنا اعلی درجے کا شکار آ گئی ہے فضیلت والا اس کے بعد جو اس کے متعلق زبان کھولنا بھی مناسب اب پکڑ لیا عبد الرحمان نکوی تھے عالم تھے جب ایک ہائیک سنے تو چاروں کتابیں لے کے چڑھائی کا دکھاسانی املی ہے تو سگا تک مطلب یہ بتایا اور وہیں سے آنے کے بعد انہوں نے اپنے ہیلدی سونے کا اعلان کیا اور اپنے واقعے کو پورا بیان کرنے میں تقریباً اس کے ڈیڑھ گنا دو سو صفحے کی کتاب لکھی کہ ہمارے احناف تقلید کو سامنے کی وجہ سے حدث, حدیث قرآن کا تو تفس, تفس, تابع, تحریف کرتے ہی ہیں شعیف راویوں کو بھی شکا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے سے دریر نہیں کرتے پھر اسی کتاب کو موڑا مختار احمد ندوی نے بابیا دارالصفیہ سے چکایا تھا جس کا نام رکھا تھا میں اہل حدیث کیوں ہوا Han? اہل حدیث اس لیے ہوا کہ حرفی عالم چور نکلا سمجھ گیا اس لیے اس پہ چلو سکا سکا تو نہیں چلو چلو اور سپیا سوری رحم اللہ طبہ طابعی میں سے ہیں انہوں نے امام طبی طبیمی عاصم الحمد اور دیگر تابعری رحمان اللہ سے روایت کیا ہے اور ان سے امام ازاری ابن زرعی مالک شعبہ ابن عینا بحب مبارک رحم ال نے روایت کیا ہے سفیان بن رحم اللہ فرماتے ہیں ماں اوا پو لام عمری ہادا اللہ بن کسرتی تو میری اس درازی عمر کا سبب محض اصحاب الحدیث کی کثرت دعا ہے صرف اصحاب الحدیث صفہ نمبر باون اور امام خلال نے روایت کیا ہے کہ یحییٰ بن امان نے فرمایا کہ لوگوں نے سفیا رحمہ اللہ سے کہا اصحاب الحدیث يطلبون الحدیث بغیر نیت اصحاب حدیث بغیر نیت کے حدیثیں حاصل کرتے ہیں تو, تو انہوں نے فرمایا پارا گہم لہو نی ان کا حاصل کرنا ہی نیت ہے الدا بشریاحمبلی رحم اللہ جلد نمبر چار سفر نمبر اکتالیس اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ تاریخ میں عبد العزیز یحییٰ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ابن عینا رحمہ اللہ نے ہم سے کہا اے اصحاب حدیث نیش کے معانی سیکھو کیونکہ میں نے ہنیس کے معنی کو تیس سال تک سیکھ رہا ہے کہ ہلدی فکی نہیں ہوتے نہ کیا کہتے ہیں المحدیسوں نہبا و الحدیث سیاد یہ دل کو بہلانے کے لیے غالبی خیال اچھا شیخ ال میاں ندی حسین محدید تہلی کے بارے میں جب ظالموں کچھ نہیں ملا تو یہی سوچا چھوڑا ہمارے ساتھ مجھے پتا اندازہ لگا کہ میں لیڈیز بن جاؤں گا سمجھ گئے نا چونکہ ہم بھی مدرسی میں پڑھتا تھا اور وزوں میں کردر پر تلوار چلتی تھی <laughs> سمجھ گئے تو ایک دن ویسے وضو خانے وضو کر رہا تھا ہمارے بڑے بھائی موڑا بلحسن جو تھے وہ اہل حدیث مدرسے میں پڑھے تھے اس لیے وہ اہل حدیث ہم لوگوں کو تعلیم انفی مدرسوں میں اب انفی اساتذہ کی کچھ حمت اور کچھ دل میں عظمت تو جیسے آنکھ بن کر کے ہاتھ جہاں تک نیچے لٹک سکتا ہو سمجھ گئے ویسے ہمارا بھی لٹکتا رہتا تھا تو ایک انسان ہم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اس کی ماں اہل حدیث خود جماعت اسلامی کا تھا وہ تو ماں اہل حدیث تھی اور بیٹا جو تھا وہ جماعت اسلامی کا ہو گیا تھا اس جماعت اسلامی کے آدمی نے جیسے ہم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا پکڑ لیا کہا کہ یہ کیا کبھی تم نے اپنے بڑے بھائی بونا بلحاسن سے دیکھ سنا دیکھا پوچھا ان سے کیسے وضو کرتے ہو تو وہ ایک جھٹکا لگا کہ آدیش میں بھی وضو کا کوئی طریقہ ہے اسی اصنا میں میری ذمہ داری تھی فضال اعمان پڑھنا نماز اثر پڑھو اور اس وقت فضال امان تبلیغ کے نصاب تھی تبلیغ کے نصاب پڑھنا ہے برابر اس کی تاریخ اصل کی نماز ہو اور تبلیغ کے نصاب لے کے پہ جاؤ یہ سارا معاملہ چل رہا تھا ایک مرتبہ اب تھوڑا سا شروع ہو گیا تھا کہ پیر سے پیر ملانا کیونکہ کبھی کبھار اہل بھی مسجد میں جائے تو پیر سے پیر ملاتے ایک دن امام جو تھا مسجد کا وہ وقت نہیں پہنچا تھا امامت کے لیے نہیں پہنچا جماعت کھڑی ہو گئی دوسری سب میں ہم کھڑے لیے اور تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب آ گئے मैंने पैर से पैर मिलाया उनको बिच्छू ने टर्क मारा <laughs> जैसे पैर मिला बिच्छू ने टर्क मारा लौट थे मेरी विषय मिलाया <laughs> तो उसने क्या किया उससे भी पैर उठा के मेरे पैर पर नवाज की आदत में मार दिया <laughs> अवलादमी जी से हम लोग देहाती बैठ का भैंस का कुत्ते का गधे का मुकाबला करने वाला پیر پر پڑی بڑی بات تھی اب اور مسجد میں چٹائی نہیں بچھائی جاتی تھی وہ پتھر پتھر پر اس پیر انتظار کرتا جتنا ہمارا پیر اٹھ سکتا تھا اٹھایا اور جتنی طاقت صرف سے اس کے بڑے پاپ کمارا چلائے بات کے بڑے دور سے چل اور میں نیت توڑ کر یہ جا کر کے بس پر کھڑا یہ کیا ہو گیا بڑا بالکل کہا گیا کہا گیا گھنٹور کون تونے پائے بات بہت بڑی پکڑ کے لایا گیا نادم جو تھے دار ریون کے ہمارے جو نادم تھے وہ دار روم دیبند کے ممبر اماندار تھے ان کے نام کی مت دار روم دیبند کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں لازمی چیز ہے بڑی پہنچ ان کے سامنے پیشی ہی نہیں امام کے ہمارے ہم سے کوئی شکوں میں نے کہا پہلے اس اتخ... میری شکایتیں کی گئی جی تھی پیر پر م... پیر مار کے بھاگ گیا مجھے پوچھ رہا اب نادم کے سامنے آئے تو میں نے کہا پہلے یہ نے مارا کو اب ایک آدمی تنخواہ دے تھے مام کو پہلے تم نے مارا میں نے کہا کان پوجی سے کہا ان سے پیر سے پیر ملا رہا تو میں نے مار دیا <laughs> نادم سامنے کہا پیر سے پیر ملا رہا تھا صرف نافا تو نہیں تھا تم پیر ہٹا کہ نماز مارے گئے سے تم کو معلوم کہ نماز تمہاری گئی واقع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پورا کیس کس پر ڈال دیا امام جب یہ سب چرچا ہوا کہ میں میںدیش ہو جاؤں تو اللہ ہمارے صدر مدریس ہم کو بیٹھا کر کے اکیلے بھی درست ہو دیکھو اہل حدیثوں میں علم نہیں ہوتا ان کو قرآن حدیث کی سمجھ نہیں ہوتی وہ صرف حدیث کا ترجمہ پڑھا کر کے تین چار سال میں عالم بنا کر کے بھیج بدنام کرنے کے لیے حدیث کا ترجمہ پڑھاتی ہیں عربی بھی نہیں آتی دیکھو فلاں علیم فلاں علیم فلاں اور اس کے ایک وجہ کیا تھی ہمارا بر المنام پڑھا ہوا ان کے شیخ الحدیث ٹکر لی لیتا تھا علاقے میں جو پہلے حدیث تھے وہ صرف اور اس کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی لیکن ان کے شیخ الحدیث کیا کرتا ہے وہ تو ان کو ایک اور موقع مل جاتا تھا کہ دیکھو یہ شیو حدیث خبروں کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت سے ہم کو اہل حدیش ہونے سے روک لیں چونکہ دن بتی اہل حدیث دیش بنتا جا رہا ہے تو میرے بھائیو سب سے بڑی چیز کہ اہل ہی دیشوں میں کسی کو فکار نہیں دی یہ پرانی اب آواز بل ہوں قوم مابل معلوم پڑتا ہے کہ ان کے پہلے جو یہ بادوانوں کو وسیعت کر کے کہیں کہ اہل کو انہی چیزوں سے بدنام کرنا اتوا سو گئی بل ہوں گو مل میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ماں اکبر اتنی بڑی عالی فقہ کی کہا کہ جاتا ہے دہلی کی بڑے بڑے علما جب کوئی ہنفی ان کو پھینکے مسئلہ معلوم کرنا رہتا تو نہیں کہیں پاتے تو میاں صاحب سے کے پاس آتے تھے ایک دن ایک دن بخاری کا سے دیتے ہوئے کسی فکی مسئلے پر بحث ہو گئی تو پتا چلا میاں صاحب نے پچاس کتابوں کے حوالے کھلا دیے فقہ کی پچاس کتابوں کے اتنا بڑا عالم فقہ کا ہونے کے باوجود کیا بدنام کیا بس اس کو حدیث پڑھا لیتا اس کو فقہ نہیں تو ایک دن کچھ لوگوں کو بھیج دیا میاں صاحب کے پاس میاں صاحب تھی تھی تو बिहारी ہی نا تو چیز سے کٹاؤ کٹا کس سے بہاری سمجھ نا سر مشہور ہے نا تھے تو بہاری خون تھا وہی بھی آگے کچھ موشا مسئلہ بتا سکتے ہو کہا کون سا مسئلہ کہ یہ بے وقوف بےقوف یہ ہم جیسے اس سے مسئلہ پوچھتا ہے ہماری گلی میں پکوڑا بیچنے والے جو ہیں ان سے جا کر کے پوچھ ہمارے فقہ کی برکت یہ ہم <laughs> سے مسئلہ تم پوچھتے ہو فقہ کا یہ تو ہمارے فقہ کی برکت ہے کہ گلی میں پکوڑا بیچنے والا جو انگوٹھا تھا وہ بھی تو یہ فتوا بتا دے گا اپنا سمولے کے واپس گئے رامپور کا جو نواب تھا وہاں تک بات پہنچی اس نے فلم صاحب کو پاپڑ دیا اپنے ہاں آنے کے لیے ہمیں نہیں معلوم تھا آپ اتنی بڑے فکی ہی بھی ہیں تو اہل الحیث کے بارے میں یہ عام بدن مسئلہ جو عام سی بتائی جاتی ہے کیا کہ سیکھا نہیں پڑھتے یہ بالکل ایک عام سی بات ہے الحمدللہ हा? जितनी फिका उनके यहां पढ़ाई जाती उतनी ही फिका हमारे यहां भी पढ़ाई जाती कुदूरी हमारे यहां पढ़ाई जाए सबने पढ़ाया है शरण का हमारे यहां पढ़ाई जाए राय हमारे यहां पढ़ाई जाए तो फिका जहां चले हां बात यहां से निकली थी इनके यहां फिकी कितने साल में बनता है चलो आठ साल में और यहां سفیان ابن وجینا کہتے ہیں تفقو فی الحیث کے لیے میں نے تیس سال لگائے حدیث کے فہمی کے لیے کتنے سال ہم نے لگائے تیس سال تیس سال میں تمہارے یہاں ہوا میں اوڑھنے لگتا ہے کراوٹ کی برکت سے یہی ہوتا ہے نا میں جب ایک سے کرتا تھا تو ایک واقعہ ہے ذاتی ایک سے کرتا تھا ہر پی مدرسوں ہمارے مدرسے کے لوگ جو ہے اساتذہ جو ہی ذکرات اس کے استاد تھے بڑی ان کی کوشش رہتی تھی کہ وہ مجھے حنفی بنا دے بنا ڈالے تو میں ہفتے میں جب جمعرات کو جاتا تو ہمارے ہاں کے دیوان جی جو تھے دیوان جی دیوانی کا کام کرتے تھے لیکن پکے اہل عدیظ تھے تو میں ان سے کچھ باتیں ذکر کرتا تو کئی دلیلیں مجھے بتاتے کہ جاؤ یہ کہے تو یہ جواب نکلا انہیں سے ایک بار بات چیت ہو رہی تھی تو بردستہ وہ مظاہرے لوگوں سے فارغ انہوں نے کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ امام بخاری کو کیا آتا تھا وہ رٹو قسم کے آدمی تھے ان کو کچھ نہیں آتا تھا یہ جملہ کہا اسے اللہ اللہ کہا کہ آج بھی آج بھی جانتے ہیں کہ انور شاہ صاحب کا تھا جو جس کے جواب میں اللہ فی انوار الباری انوار دلو جو دلو کتاب لکھی سب محدثین کو گالی گولوس جاہی ثابت کرنا امام بخاری کے بارے میں آج بھی طلبہ کو بتایا جاتا ہے مبارک بخاری کیا کیا میں تھا ان کو تو فتوا دینے سے منع کیا تھا کیوں کسی نے پوچھا ایک عبداللہ کا لڑکا ہے محبت کی لڑکی اور دونوں نے ایک بکری کا دودھ پیا ہاں؟ ایک بکری کا دودھ پیا تو دونوں کی شادی جائز کی ناجائز امام بخاری نے کہا ناجائز کیونکہ دونوں رضائی بھائی بہن بن گئے یہ آج دارالعلوم کی طلبہ کو آج بھی اساتذہ امام بخاری کے عدم وتفقوں کے لیے ایک حصہ ہوا بیان کر سمجھے نا اور اسی لیے کہتے ہیں ماں بخاری کو بخارا سے اسی جرم میں علماء اہن آپ نے نکلوا دیا تھا بھائی یہ پرانی چیزیں ان کی ہیں الحمد ہم لوگوں کو فقہ سے محبت ہے فقہ بھی پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور انہیں ایم مشتین کے اقوال کی روشنی میں بھی کبھی ہم حدیث کا مادہ بفو متعین کرتے ہیں جو اکرب علمس نظر آتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں باقی کو ہم رد کر دیتے ہیں جی چلو اور سفیا رحمہ اللہ نے اسی سے زیادہ تابعین کو پایا اور, اور امام زہری عمر بن دینار اور سبئی وغیرہ سے حدیثیں سنی تاریخ بغداد جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک چوہتر اور آپ حکمائے اہل حدیث میں شمار ہوتے تھے تاریخی بغداد جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو امام احمد بلحم احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبہ رحمت اللہ اصحاب حدیث میں شدید ترین لوگوں میں سے تھے شرف و اصحاب حدیث صفح ایک سولہ اس تفصیل سے اس بات کا یقین علم میں ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور طبا تابعین رحمت اللہ علیہم جو تین صدیوں میں خیر کے شہادت یافتہ لوگ ہیں وہ اپنے زمانہ میں اہل حدیث کے نام سے موسوم تھے اور انہیں اہل حدیث ہی کہا بھی جاتا تھا جیسا کہ آپ جان چکے ہیں یہ اہل حدیث کے آغاز کے سلسلے میں نہایت واضح اور دو ٹوک بیان ہے کہ وہ آغاز نبوت اور ابتدائی اسلام ہی سے ہیں جن کی پہلی کڑی صحابہ کرام رضی اللہ عمد مین ہیں جو اس امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں اور جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی احادیث کی نشوشات کی خاطر آپ کی ہم نشینی کے لیے منتخب فرما لیا تھا ان کا لقب ہر دور ہر اور ہر زمانہ میں نسل در نسل اور صدی ب صدی اہل حدیث ہی تھا یہاں تک کہ یہ سلسلہ ان کے اخیر تک چلتا رہا اور انہیں بھی احادیث کے پاکیزہ لقب سے یاد کیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ایسا کرو ایسا ایسا نہ کرو چنانچہ ان کے اول و آخر سب ایک جیسے ہیں جیسا کہ حافظ سیوتی جیسا کہ حافظ سیوتی رحمہ اللہ نے بحوالہ شیخ مقدسی نقل فرمایا ہے شیخ مقدسی احمد اللہ نے کتاب الحجہ میں بسنت متصل روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا ان نفی آخر بے شک میری امت کے اخیر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اوائل ہی کی طرح ادر دیا جائے گا اللہ حدیث ابراہیم بن موسا رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے تو انہوں نے فرمایا کہ اہل الحدیث فلّہ الحمدال ساتویں دلیل یہ کہ ایما اربا رحمہ اللہ اہل حدیث کے مذہب پر قائم تھے اور ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت کریں گے جس میں کسی قسم کے تردد اور انکار کی گنجائش نہ ہوگی نام جی پیش خدمت ہے اولا امام ابو حنیفہ حنیفر اللہ مذہب اہل حدیث پر قائم تھے جیسا کہ استاد ابو منصور عبد القاہر بال تمیمی بغداری اب کہیں آپ تمیم نہیں پڑ دیجیے گا محبت میں ہاں <laughs> لوگ مجھے اکثر لوگ تمیمی ہی کہتے ہیں اچھا ہوا قطر والا طبیبی تو نہیں سمجھتے الہ آباد والا تمیمی چلے گا قطر والا تمیمی نہیں چلے گا جی ٹھیک ہے نا استاد اب منصور ابد القاہد بل طاہد بغدادی اپنی کتاب اصول الدین صفائے جلد جلد نمبر ایک صفحہ 113 میں فرماتے ہیں کلام میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول اہل حدیث کے اصولوں ہی کی طرح ہے سوائے دو مسائل اللہ اکبر کہا امام اللہ لقائی اپنی مشہور کتاب کتاب شرح السنہ امام لالکھائی اور امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے ال استفکار کی شرح میں نقل کرتے ہیں حماد بن زید حماد بن زید جن کو وقت کا امام اہل حدیث کہا جاتا ہے ایک دن یہ پوفا گئے امام اہل حدیث ہم مات بن زید آ کوفہ تو سوچا چلو اہل رائے سے بھی مل لے تھوڑا سا امام ابو حنیفا کہل کا درد تھا اس میں گھس گئی اس میں الحمد الحمدللہ پہلے دیشوں تو کوئی فکر ہوتی نہیں اتنا پاور فل استمب ان کے پاس ہوتا ہے کتاب اللہ سنت لیتے اس لیے کہیں جانے بھی جیتے تو ہی نہیں گھس گئے بیٹھ گئے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ترس ہوا تو ایک طالب علم دونوں کو پہچانتا تھا وہ کھڑا ہوا استاد ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کہ نہیں عقیدے کی بات پوچھا حنفیہ کیا ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے اسی لیے حنفیہ کیا ایمانی کا ایمان ہے جب رحیل بھی کہہ سکتا ہے ایمانی کا, کا ایمان ابھی بکر عمر بھی کہہ سکتا ہے ایک جام چیز ہے سب کا ایمان برابر اب تعبل کرتے رہتے ہیں تابل کرتے رہتے ہیں علماء کلیت الحدیث میں ہمارے زمانے میں وسیع اللہ خان کا ہی کا ایک کہ طالب علم اس کا بھی داخلہ ہو گیا مدین یونیورسٹی میں کلیت الحدیث میں ایک سال پڑھا دوسرے سال میں پڑھا تھا آپ تحاویہ پڑھا نیچے اترتا میں نے کہا اچھا اتنا پکا تھا اس عالم کہ وہی خان کا ہی ٹوپی بدینے بھی لگاتا رہا پاس پاس چھوڑا ہی نہیں وہی شلقمیش وہی انداز اور وہی ٹوپی میں نے کہا کہ اب تو آپ یہاں آ گئے کیا خیال ہے تو اللہ ایسے کہا دیکھیں مولانا ہمارے جتنے حنفی علما ہوتے ہیں سب کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اور جتنے جاہل ہوتے ہیں سب کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور دیکھو جتنے جاہل سب کا عقیدہ صحیح اور جتنے عالم کیوں جا جاہل جو ہیں وہ فطرت اسلام پر ہے کل مولودی یو فطرت عشری اور ماتریدی عالم جب ہوتا ہے تب وہ بن جاتا ہے آگوں کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے اب ایمار گھڑ تھا عقیدہ یہ تھا اور الحدیث کے یہاں المان یزید ہو وہ ہے نا کچھ یہی جمہور کا ادھر امام وحل حدیث حماد بن زید تھے ادھر ابو حنیفہ درستے رہے ہیں اور ایک شاہ گرد تھا شاطر چھیڑ دیا کہ اچھا موقع ہے دونوں کو بڑھا دینے کا استاد ایمان گھٹتا بڑھتا ہے ایمام میں منی کہا نہیں نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ابو حنیف رحمت اللہ کیا خبر کھڑا ہو جائے گا امباد اس تعلیم کے فوراً کہا ماں تکو یا حماد حماد آپ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر ہمارے مولانا علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی وہ بارہ سو چونسٹھ جب علامہ حیات سندھی سے حدیث پڑھ کے گئے اہل حدیث بن کے تو ماں اہل حدیث داغارانا شنا سیم اس وقت بھی کہتے تھے ہم اہل حدیث ہیں کیوں نسل بعد نسل ہر زمانے میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث نام سے زندہ تھے کیا کہتے ہیں ما اہل حدیث داغارا نہ شنا سے باہی سے مستفا چو نہ شنا سے ہم اہل حدیث ہیں حدیث کیا گت کسی کوئی بات نہ قبول کرتے ہیں اور نہ چو کرتے ہیں امن نہ اللہ ہم ہاتھ کھڑے ہوئے کہا کہ دسنا فلاح دسنا فلاح دسنا فلا سوئی لسول امان ائ اعمال افضل ہاں دیکھو علیہ وسلم ائی اعمال افضل قال ایمان بلا مو اکبر پوری حدیث پڑھی بات تو صاف ہو گئی سوال کس کے متعلق ایسے اعمال ائ اعمال افضل اور جواب ایمان باللہ پتا چل گیا کہ آمان ایمان میں داخل ہے اور جب آمان ایمان میں داخل جس کا عمل کب ہوگا اس کا ایمان چھوٹا جس کا عمل زیادہ ہوگا ایمان ابھی بات سمجھ گئے کری سی زبردست دلیل دی حدیث بیان کر دیا بیٹھ گئے وہ جو بیٹھا تھا ساگرد اجیب یا ابا ہنی فتح ابو حنیفہ اس کا جواب تو تھا بڑا شاطر ہو سکتا ہے اہل حدیث حدیف حدیفہ تھا ابو حنیفہ اہل حدیث حماد کا جواب دو امام صاحب گسا ہوئے کہا کمبس حدیث کا میں جواب دوں گا جو حدیث ہے وہی ہمارا مذہب ہے دیکھا اس کا مطلب یہ آگے بتا رہے ہیں کہ اما پہ آگے آئے گی इमा के जैसे झूठी हदीस बनाते हैं ऐसे अपने इमामों की तरफ झूठी बातें भी सारीमोने मनसूब किया आगे आ, आगे बहे सारे चैसे आप اولا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب حدیث پر قائم تھے جیسا کہ استاد ابو منصور عبد بن فاہد کمیمی بغدادی اپنی کتاب اصول الدین صفح ایک تین, تین سو تیرہ میں فرماتے ہیں کلام میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اصول اہل حدیث کے اصول و ہی کی طرح ہے سوائے دو مسائل کے یعنی اللہ کی توحید اس کی علوریت صفات اسما افعال اور علو و استواء وغیرہ کے اس میں اہل الحدیث ہی کے اصولوں کی طرح ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں ہے زمین کے برخلاف عرش کے اوپر ہے اپنی مخلوق سے علیحدہ ہے اس کا علم قدرت اور تصرف ہر جگہ ہے اس سے کوئی جگہ خالی نہیں وغیرہ اور ایسے ہی کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے اور تقلید کے بغیر کتاب و سنت کو مستقل سمجھنے کے وجوب کے بعد میں بھی جیسا کہ امام محسوس امام موصوف رحم اللہ نے اپنی ایک سائل کے جواب میں فرمایا تھا قول و کتاب اللہ یو خالف ہو فتح کو قولی اوخالف ہو خبر رسول اتر کو قولی خبر جب میں کتاب اللہ کے خلاف کوئی بات کہوں تو میری بات ترک کر دو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہوں تو حدیث کے خلاف میری بات ترک کر دو نیز آپ نے فرمایا تھا ادا سہ الحدیث فہوا مذہبی اگر صحیح حدیث ہو تو اگر حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے بات نا تمام عجمان کا ادا سہ الحدیث فہوا لیکن مفتی احمد یار خان اس بد وقت نی کتاب لکھی جا الحق جا الحق, جا الحق نے اس کتاب کو بہت اچھالا اور امام کی اس قول کا ترجمہ کیا کیا معلوم ہے غیر مقلد صرف ہمارے امام کی باتیدہ ساخلہ دیشوں کا ہوا حالہ کی ترجمہ یہ ہے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں جو صحیح حدیث ہے وہی تمہارا مذہب ہے اس لیے تم کو کوئی میرے قول کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اللہ بارہ سو سال تک جس عبارت کا مانا جو سمجھا ہے دیتے تھے لوگ قائل کے قول کا مطلب اس ظالم نے کیا کہہ دیا اور آج وہی قول لے کر کے بہت سارے ایناف کہ بھائی امام صاحب کے قول کا مطلب تم نے غلط سمجھا ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی میرے قول کو مانو لیکن جب صحیح پولیس مل جائے گی تو ہمارے قول کو چھوڑ دے جانا ہمارے قول کو چھوڑ دینا حدیث کا عمل کرنا ہم تو یہ کہتے ہیں نا اور اس ظالم نے کیا کہا اس کا مطلب کیا ہے بھائی میرے قول کو چھوڑنا نہیں چونکہ جتنی صحیح دیشیں تھیں سب پر ہمارا وہی مسئلے ہمارے مسئلہ کی بنیاد انہی حدیثوں پر ہے اذا حصہ خال حدیثوں کا جو حدیث صحیح تھی وہی ہمارا ایزا کا معنی اس کی خصوصیت بھول گیا لالی چلے چلو اس سے ثابت ہوا کہ عقائد اصول اور تقلید کی حرمت کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اہل حدیثی کے مذہب جیسا تھا اسی لیے علماء احناف کہتے ہیں کہ ہم ہمارے مشائق اور ہماری پوری جماعت عقائد و اصول میں اشاری اور مارکیزی کے مقلد ہیں برخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خود فیصلہ کر لیا اسی لیے ہمیں ایک چیز یاد رکھیے گا آج فکا کا نقش دیکھیں مسائل میں حنفیا کس کے مقلد عقائد بھی کس کے مقلد کون کہتا تم ہنفی رہ گئے نمبر تین تصور میں کس کے مقل چشتی اور سہار اے بات ہو پھر منہر میں کس کے مقلر دیوبندی اب آج کوئی ہنفی ہے تو ہنفی اشعری چشتی دیوبندی چار کے بعد وہ مسلمان ہندوستان میں سمجھا گیا پاکستان کے ہے یہی ہے نا پھر ہنفی اشعری بریلوی قادری پھر ہمارے موڑا گجران والا کہتے تھے اس کے بعد پھر ایک اور گرابی اور غیر غرابی کتنے کیوں ایک زمانے میں اختلاف ہوا اور مایادے کؤا حلال ہے یا حرام غراب کہتے ہیں نا تو ایک گروہ نے کہا کؤا کیا ہے حلال اور جوش میں آئے کؤا سب کر کے فرائی کر کے کھا بھی لیا اور دوسرے نے کہا کؤا حرام تو کیا ہو گیا وہ اب غرابی اور غیر غرابی پھر شیخ الحدیث سامد اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک اختلاف اور آیا حیاتی اور مماتی کا لاہور کے دیواروں پر ایک ہنفی دوسرے انفی کا پھر قرار دے رسیب حیاتی اور کیا مطلب اللہ کے رسول قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ایک نے کہا زندہ ہیں بلکہ دنیاوی زندگی سے زیادہ پاورفل زندگی روزانہ تین وقت اللہ سر کو کھانا پیش کیا جاتا ہے روزانہ ایک بی بی قبر میں آپ کے پاس شباشی کے لیے پیش کی جاتی ہے یہ <laughs> <کہ> کون ہے حیاتی <laughs> اور دوسرا کون ہے مونا گلام اللہ خان وغیرہ کے گروج ہے اس کو کہا جاتا ہے مماتی تو آج ذرا سوچو ایک آدمی جب محمدی چھوڑا بنانا بنا اور اہل حدیث ہمارا کیا ہے اہل حدیث اس وقت سہے تو آج تک ہم اہل حدیش ہم نے کوئی اپنے ساتھ اور ایڈ نہیں کیا ہمیں کہ نا اہل حدیث ہو تو اہل حدیث اور ادھر جب اہل حدیش نہ رہے کتنا ہنفی پھر نہیں خنیفہ کو تو مان لیا لیکن عقیدہ تو مشکل ہے اب عقیدے میں دوسرا امام ڈھونڈو کون اشریہ ماتوریدی سب کچھ کر لیے نہیں اب تو بھائی تصور کے لیے تسکیے نفس کے لیے نہ ابو حنیفہ کی فکا کافی ہے نہ ماتوریدی کا ایمے کرا اس لیے تزکیہ کے لیے تیسرا امام کس کو پکڑا پھر اس کے بعد ہم کس راستے میں جائیں تازیا منائیں یا تازیا نہ منائیں عید میلاد منائیں یا نہ منائیں منائےواں کریں یا نہ کریں تب دیوبندی بننا ہے کہ بریلوی بننا ہے پھر گرابی بننا غیر خیر حیاتی یا ماتی. یہ ہے نتیجہ سراتے مستقیم کو چھوڑنے کا ہاں؟ صحابہ کے زمانے سے اہل عیدی سے تو آج تک اہل عیدی ہی رہے ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں ملایا اور قیامت مطلب انشاءاللہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے اس لیے آدمی جب فراط مستقیم چھوڑتا ہے تو بھٹکتا ہی اس سے کامت نہیں دیتی چلے جائے ان کے بھی تو جوابات ہیں شیخ ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ آپ لوگ اہل حدیث ہیں پھر سلفی پھر غربہ ہے غائب غوربا ہے الحمد للہ غوربا کو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے سب سے بہین سو بوتے بھائی الگ ہو گیا غربہ سے کیا ہو گیا الگ ہو گیا رہی بات سلفی کی تو کبھی یہ دیکھے ہو نا لنگی پہنتے ہو نا بھائی بہ والے ہیں نا لگی پنجابی ہوں گے تو چادر کیوں بھائی پنجابیوں کو تو کیا کہے گا چادر لنگی مولانا لنگی وہی ہے ہے انہوں نے پہن لیا تو لنگی کہا اور انہوں نے کہا چادر لیکن نام بدلا چیز ایک ہے ایسا نہیں کہ چادر کا مطلب ہے کچھ اور کیا کہتے کچھ اور نہیں، سب ایک ہے ہم سلفی کہیں یا حلیدیز کہیں یا محمدی کہیں یا سری کہیں مسئلہ منہج اور کا جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا الحمد للہ وہاں تو باقاعدہ منہج ہی فرق ہے جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے کے اندر ہمارا استاد ایک بہت سخت کے مزاج آدمی تھا اس کو جب سمجھ گیا کہ پہلے دیس ہے سفر پہلے دیش ہو چکا تھا اس وقت تو برابر کہیں اپنے طلبا کو جب کبھی کوئی غیر مقلد تم سے منادرا کرے تو پوچھنا کہ تم محمد سنا ہو یا محمدی ہو میں سنتا رہتا میں جانے دو اس کا مدرسہ ہے ہم پہلے ان کے ہاتھ بھی دا سیکھ کیا کیا ہے کتنی چور دروازے بھاگنے کی ہیں مقصد یہ تھا کیسی کیسی طویلیں کرتے دیکھ تو لے سنتا تھا ایک دن ابو داؤت کا درج دیتے ہی استاد نے ہم کو نشانہ بنایا گھڑی تم محمدی ہو کہ سنائی میں نے کہا نہ میں محمدی ہوں نہ سنائی ہوں تو تم لاشے ہو میں نے کہا آپ کون ہیں محمدی کی سنائی کہا نہ محمدی ہوں نہ سنا ہوں میں نے کہا آپ بھی لاشے ہو گئے بہت فلسفی تھے ہاں پورے فلسفی فلسفے کہ ہنفی ہوں لاشیں نہیں ہل بھی ہوں میں نے کہا میں بھی اہل حدیث ہوں پتا چل گیا کہ محمدی اور سنائی کے درمیان بیچ میں اور کوئی چیز ہے اگر محمدی اور سنائی کے بعد لاشیں ہیں تو آپ ہی لاشیں ہو جائیں گے بس سمجھے نا تو یہ برابر ایسی چیزیں لوگ اٹھتے رہتے ہیں کسی بھی صورت سے طلبا کو عوام کو اہل حدیث سے نفرت دلانے کے لیے چلے اور امام مالک رحمہ اللہ اپنے زمانے میں اہل الحدیث کے امام تھے جیسا کہ اصول الدین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ترانوے میں ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیح جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انسٹھ میں فرماتے ہیں ام اہل حدیث جیسے مالک ابن انس شعبہ سفیان اور یاحیا وغیرہ امام ابو ابوالفلاحمبلی رحمۃ اللہۃ الدہ جلد نمبر تین صفحہ دو سو اکیانوے میں فرماتے ہیں اذا من نجم, نجم الحدیثی و اشار اشار الباب یہ انونکا جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ حدیث اور اہل الحدیث کا ستارہ کون ہے تو اہل دانش امام مالک رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دین میں تقریب کی حرمت کے سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول اہل الحدیث ہی کی طرح ہے جیسا کہ ناصر السلما امام الفلانی نے عقاع الحم صفح پچیس میں بسند متصل امام ابن واحد رحم اللہ سے نقل فرمایا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے مالک امام مالک رحم اللہ نے کہا اے عبداللہ دیکھنا اپنے گلے میں لوگوں کی تقلید کا بدترین پٹا ڈالنے سے بچنا اسی طرح امام شاف رحم اللہ بھی اہل الحیث کے مذہب پر قائم تھے اور قائم ہی نہیں بلکہ مذہب اہل حدیث کے مبلد تھے اور اس کی دلیل تہذیب الاسما واللغات جلد ایک صفحہ چوالیس میں امام شافعی رحم اللہ کی سوانے کے تحت امام نووی رحم اللہ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ پھر امام شافعی رحم اللہ نے عراق کا سفر کیا وہاں علم حدیث کی نشوشات کی اور احمد الحدیث کا مذہب رائج کیا اور نہ جلد چار سفا ایک سو تینتالیس میں شیخ الاسلام ابن رحم اللہ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا پھر اہل پھر اہل عراق کی کتابیں لکھی اور اہل الحدیث کا مذہب سیکھا اور اسے اپنی ذات کے لیے متخب فرما لیا اور اجماعی طور پر اماموں کے امام امام احمد بن حمل متفقہ طور پر اہر الحدیث اہر الحدیث کے امام ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن حد السلّہ بل چار صفا سو تینتالیس میں فرمایا ہے کہ امام احمد بن حمبل تو اہل الحدیث کے مذہب پر قائم تھے چنانچہ نقل کردہ اقوال اور وضاحت سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ چاروں امرام رحمہ اللہ مذہب اہل حدیث پر قائم تھے بینی طور کے حدیث ان کے رگ و ریشے میں پیرست ہو گئی تھی اور ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اہل الحدیث کو دیکھ کر ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا کرتے تھے جیسا کہ امام شاف رحمہ اللہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا ادا جب میں اہم الحدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دیدار کر لیا شرف و اہل حبیظ صفا سینتالیس بسر المتصف اللہ الحمد ذلك جب شہید رحمت اللہ حدیث ہو گئے اور اہل حدیش کا پورا شورا ہو گیا کہ اہل حدیش ہو گیا تو کہا جاتے ہیں کہ افغان کے کابل کے تقریباً سو مولوی آئے ان کا ایک بڑا مولانا اور تقریباً سو علماء اور سب آئے تھے کہ چلتے ہم لوگ اسماعیل سے مناظرہ کریں کہ وہاں بھی کیوں بن گیا وہ بڑا ہنگامہ ہوا دلی آئے ان پگڑ باندھنے والے کابلی پٹھانوں سے پوچھا گیا پوچھا کہاں ملی اسماعیل کہاں حویلی بتائی گئی حویلی میں داخل ہوئے سو ڈیڑھ سو آدمی اگر کسی کے دروازے پر اچانک پہنچ جائے تو بڑا یہ وقت وقت تک جب شاہ صاحب تیراکی اور گھڑ سواری کی مساکی کر کے جہاد کی تیاری کر رہے تھے اچانک پہنچ گئے دروازہ باہر نکلا تو دیکھا کہ سفید لباس لمبی داڑھی بڑی پگڑی لائی بڑی کون کہا ہمیں مول اسماعیل سے ملنا ہے مونا اسماعیل اندر تھے کہا ٹھیک ہے کون لوگ پوچھو ہم لوگ افغان سے آئے ہیں مولوی اسماعیل سے ملنا ہے شاہ صاحب نے کہا مجلس میں بیٹھا دو مجلس بھر گئی ماشاءاللہ اللہ سو عالم بیٹھے ان کو تھوڑا چائے پان چاہ وغیرہ اس وقت جو شربت چلتا تھا ہم فی ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے سوچا یہ آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں دیر تک بیٹھے رہیں دیر تک بیٹھے جائیں تو گھوڑے کو چارہ ڈال کر کے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد تو جہاں کے لیے جو گھوڑا پال رکھا تھا شاہ صاحب وہ چارہ لیے اور اندر سے گھوڑے کے پاس جارے ڈالنے کے لیے کھڑکی کھولی تھی وہ جو پٹھانوں کابلی پٹھانوں کا جو استاد جو مناظرے کے لے تھا اس نے دیکھ لیا یہ دیکھتا رہ گیا نکا تو پوچھا اسماعیل یہی کیا ہاں یہی اسماعیل ہے شاہ صاحب گئے جاتے ہی ہوئے دیکھا اور چارہ ڈالا پھر واپس ہوئے ہی دیکھا وہ مولوی اب قابلی دیکھتا ہی رہ گیا شاہ صاحب اندر گئے کہ کپڑا وغیرہ تیار کر کے ملنے کے لیے جائیں ادھر اس مناظرہ کرنے والا مولوی نے افغانستان نکلو نکلو چلو آنا تھا افغان سے مناظرہ کرنے کے لیے اور یہاں پہنچ کر کے کہتا چلو باہر تو نکل گئے سارے علماء نے پوچھا کیا بات تم مناظرہ کے لیے آئے تھے کام منادرا کے لیے آئے تھے یہ مولوی اسماعیل کو ہم نے دیکھا جب گھوڑے کا چارہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ کی قسم اس کی چال چلن سے شان صحافیت ٹپک رہی تھی تو ایسے انسان سے مرادرا کر کے ہم اپنی آخرت برباد نہیں کرتے اس سے پتا چلا کہ جو کہہ رہے ہیں معام صافی ادارہ اے تو را جو لمبینا فکا تو صحابی دوسری بات کیا فکا رہی تھوڑا جو نوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو واقعی آج بھی ہم اہل دیسوں کو ایسے ہی بنا دیں لیکن بڑی مشکل آ اگر دوسری داڑھی نکالتے ہیں تو ہمارا مول سب سے پہلے نکالتا ہے سمجھ گئے نا دوسرے ٹائی سوٹ بوٹ پہنے کسی کو ہمیں اس سلسلے میں ہم نے اپنے مونا عبدالحمد رہمان ہی کو دیکھا آسمان پہ بھی جائے تو اپنا اس... اپنی ودا کتا کا بھی نہیں چھوڑتا تھا اور ابھی یہ بیٹھے ہیں ان کو کہا جائے برطانیہ جانا ہے تو کہیں گے نہیں یہ تو سفاری سرو ٹائی وغیرہ خریدنی پڑے گی کیا خیال ہے آپ لوگوں کا جب ایئرپورٹ پہ جائیں تو بہت سارے لوگوں کو پہچانیں گے رہوں وہاں کسی اور بلیے میں ہوگی آپ کے سعودیہ کا ممرکا کا بڑا مشہور خطیب استقبال کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں لوگ میگلور ایئرپورٹ پر باہر نکل کے انتظار کریں کیوں لوگوں نے دیکھا تھا کندورے کے وہاں کون سو کہاں ہمارے مولانا بھی آئیں گے اتنی بڑی کانفرنس سفاری سود ٹائی لگا کر کے آئیں گے اب مولانا ڈھونڈ رہے ہیں ہم کو لینے کے لیے کون آیا ہوا ہے آپ کا خطیب آپ کا خطیبار کون سی توہین ہو جائے گی پکے سچے مسلمان بن کر کے جاؤ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس سفر کرنا رہتا ہے اس کو بھی جا کر کے خلاش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہہ دے کوئی قاعدہ والا ہے یہ ہماری اپنی بڑی بزتلی اور کمزوری ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ برطانیہ جاتے ہیں تو ایسے میرے کہ اور کیا کریں گے چڈی پہن کے جائیں گے چٹھی پہنتے میں بھی چٹھی پہن کے جاؤں وہ میں کہتا ہوں اس کاٹ نے میں ایسے رات کو بارہ بجے شیخر اپنے نکلا لوگوں نے کہا چلے دا تھا سیٹیں رات کے بارہ بجے کچھ ہماری شامد آئی تھی وہ پیشہ ور عورتیں جو کیا یہاں گھومتی رہتی نا اب دس بارہ آ کے کھڑی ہو گئی اب بولتی جا رہی بولتی جا رہی ہے مس مسکین میں پاگل کھڑا کوئی اگر ایسا فوٹو لے لیا تو میرا اثر کیا ہوگا اتنے میں حیدرآبادی ساتھی جو دوڑ ہوئی آئے کیا تو کہنے لگی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ذرا آپ اچھے آدمی لکھ رہے ہیں ہم گنہ ہیں ہمارے حق میں دعا کر دیں کہ اوپر والا ہمیں معاف کر دیں وہ فارشہ عورتیں دعا کروا رہی ہیں سمجھ گئے نا کیوں ساری زندگی پیشہ ذرا آپ دیندار لگ رہے ہیں دعا کرنے کے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر گی گے دینداروں کو تو یہ عزت اللہ تعالی دیتے لیکن دیندار سمجھتا ہے کہ ہمارے دینداری میں دینداری کو اپنے لیے انسل سمجھتا ہے شاہ اسماعیل شہید کو ذرا دیکھو پٹھان آیا ہے افغان سے مناظرہ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے بعد نہیں اس سے مرادرا کر کے آخر نہیں برباد کریں گے کیوں ہم نے تو رج میں اس کو دیکھا تو معلوم پڑتا ہے کہ کے رسول کا سہادی کوئی جا رہا ہے یہ سل میں اللہ تعالیٰ ایسا ہی اہل دِس ہم لوگوں کو ارے پندرہ پندرہ ہوں وہ کدی ہوتے